الحمدللہ رب العالمین العالمی انتظار خیرا بہت شکریہ آپ حضرات کا میں اصل میں غم رشید بھائی مائک لگانے کے لیے وہ مطلب وہ تلاش کر رہا تھا جگہ کہ وہ مائیک کہاں لگاؤں پھر میں نے سوچا کہ جی مائک اس میں شاید لگتا ہی نہیں ہوگا تو پھر میں نے ایسا ہی کیا میں نے ڈائریکٹ آپ... مائک پکڑا مطلب مائک میں نے رکھا ہے ایک اپنے داہنی جانے اور بڑا فائدہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ مجھے اپنے کان کو تکلیف نہیں دینا پڑے گی ماشاء ہاں جی بلٹین ہے بالکل بلٹین ہے تھینک یو ویری مچ جزاک اللہ جی میرے علم میں نہیں تھا اسی لیے میں نے آپ کو ویٹ کرنے کا کہا تھا کہ آپ انتظار فرما لے اور تب تک جو ہے وہ میں تلاش کروں جزاک اللہ خیرن کا فی المدال آپ حضرات کا بہت شکریہ آپ درست میں موجود ہیں جحمد اللہ تعالیٰ اور آواز بھی صاف آ رہی ہے آپ کو ماشاء جی جی جی جی جی جی اللہ تعالیٰ کو برکت دے بھائی اور انہیں بہت بہت خوشیاں دیں ان کی آخرت بہتر فرمائے ان کی سب کی ہماری آخرت بہتر کر دے اور ماشاءاللہ اس کا تو بیک اپ بھی بہت ہے بھیا ماشاءاللہ مطلب میرا خیال ہے تین گھنٹے کا بیک اپ شاید اس کا ہے تو میں اب درست کی طرف ہم انشاءاللہ جاتے ہیں جی جی جی جزاک اللہ آپ ویٹ کیجیے گا میں درست کتاب اٹھا لو اور ہم درست کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ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 یا در الجلال والاکرام صلاۃ و سلام علی کا یا نبی اللہ و علی الی کا واسحابک یا نور اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کافی داراج میں اسلامی بھائی موجود ہیں آپ نے ہینڈ ریز کیے ہم نے کل لختہ سے متعلق حدیث پڑھی تھی اور باب ہمارا تھا باب الغضب فی الموعظۃ و تعلیم اذا را ما یكره ہو کہ اگر کوئی ناپسندیدہ کام ہو کوئی غلط کام ہو تو غزر جو ہے وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں اور تعلیم اور نصیحت میں جلال کا اظہار بھی کر سکتے ہیں تو کل ہم نے الحمدللہ الحمد اس حوالے سے ایک حدیث پڑھی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے کہنے احکمت فال اور یارسول اللہ لاسطلاد مما یوتونا فلان کہ ہم جو ہے وہ میں نماز نہیں پا رہا ہوں آج کل میں جماعت نہیں پا رہا ہوں کیونکہ فلا صاحب جو ہے وہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں تو فمار آئی تو یہ حضرت ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ فمار آئی تو نبی یا صلی اللہ علیہ وسلم اشدن کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نصیحت میں اتنا غزب ناگ نہیں دیکھا میری یوم جتنا اس دین دیکھا تھا بہت جلال میں آ گیا آپ کل اور ارشاد فرمایا آپ نے یا ایوہ الناس اے لوگوں انکم منفرون کیا تم لوگوں کو دین سے متنفر کرتے ہو دین سے دور کرتے ہو ہومامت کرے جس جو بھی امامت کرے جسے بھی امامت کا موقع ملے پل یو اسے چاہیں گے ہلکی نماز پڑھائے بہت زیادہ طویل نماز نہ پڑھائے اور اس کی وجہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نہ مریض و غریب کیونکہ نمازیوں میں مریض بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں حاجت مند سے مراد یہاں میں نے بتا دیا تھا آپ کو جن کو کام ہوتے ہیں جن کو بنیادی طور پر کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں جنہیں نوکری پہ جانا ہوتا ہے یا جنہیں گھر سے بلابا آیا ہوا ہوتا ہے یا جو بھی صورتحال حال ہے ٹھیک ہے جناب اس پر ہم ڈسکشن کر چکے تھے اگلی یہ روایت جو ہے ہمارے پاس وہ نقطے سے متعلق تھی یہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے اور صورتحال یہ تھی کہ زید بن خالد جوہانی بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا انل لا کے بارے میں جو چیز گری پڑی ہوتی ہے مل جائے تو اس کو اٹھا لے کیا کریں کیا نہ کریں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی کہ او کی الفاظ آ فرمایا کہ اس شے کی اصل حیعت کو یاد رکھنا جس چیز سے اس کو باندھا ہوا ہے یا جس برتن وہ شہ ہے اس شے کی پہچان رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری چیزوں میں مل جائے گم جائے اور تم جو ہے وہ خیالات کا شکار ہو جاؤ پھر فرمایا کہ سمع سنتن. پھر اس کا ایک سال تک آپ نے اعلان کرنا ہے کہ مجھے یہ چیز ملی ہے جن حساب کی مجھ سے اس کی نشانی پوچھ کر لے لیں سم مستمتی بیاہ اور اگر سال بھر میں اس کے مالک نہ ملے تو آپ جو ہے وہ استعمال فرمائے اور فائدہ اٹھائے اچھا جی مجھے یہ شاید فرمائیے کہ آپ لوگ مجھے ویب के کے ذریعے دیکھ नहीं نہیں سکتے ہوں گے نا میں مطلب مجھے دیکھ تو نہیں رہ گئے آپ کیونکہ وہ بلٹن اس کا کیمرا بھی اور خود ہی اسٹارٹ تو نہیں ہو گیا نا نہیں دیکھ تو سکتے ابھی تو نہیں دیکھ رہے نا بھائی نہیں نہیں میں ابھی آن نہیں کر رہا ادھر میں کر لوں گا ان شاء چہرہ دھلا نہیں ہے تو بھی ٹیڑی پہنی ہے میں نے بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہی ہے جی ابھی نہیں دیکھ رہے بہت شکریہ بس میں یہ سوچ رہا تھا میں نے کہا کہیں آپ دیکھ رہے ہو تو خیر بسم اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے سال بھر اس کا جو ہے وہ آپ اعلان کی دی ہے اور پھر اس کے بعد آپ اگر نہ اس کا مالک آپ کو ملے تو آپ پھر آپ اس سے فائدہ اٹھائیے پر انجا ابو ہاپ اتہ اور اگر ان کے اس شے کے مالک آ جائیں تو آپ وہ شہ انہیں دے دیجیے کال سائید پوچھنے لگے اگلا سوال سوال پہ سوال پوچھنے لگے فوال لے تو گمشدہ اونٹ مل جائے تو اسے بھی پکڑ لیں کوئی اونٹ جا رہا ہو کوئی جانور جا رہا ہو اسے بھی لے لیں کیونکہ گمشدہ ایک سال تک اس کا اعلان کریں گے ایک اونٹ ملا ہے پہچان بتا کے لے لیں اور اگر مالک نہ ملے تو ہم پھر کھا لیں گے اس کو دوبارہ یہ میں اس کے جو ہے وہ زمین میں بات ہے تو سر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال اور آپ نے فرمایا حتتا حتتا بجناتا ہوں یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گال مبارک تھے وہ سرخ ہو گئے جلال میں اوقال اخمرا بجھ اور یار ابھی یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے چہرے مبارک جو ہے وہ آپ کا سرخ ہو گیا فقال سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے شاہ فرمایا وہ مالک اللہ کہ آپ کو کیا بڑی ہے اس کی مطلب کسی شاید اس طرح تو کوئی اپنی کار جو ہے وہ آج کے دور میں پارک کر کے جا اور دوسرے صاحب بولے اس کا مالک تو یہاں ہے نہیں تو میں اس کو ایک کام کرتا ہوں اس کو میں اٹھا کے لے جاتا ہوں تو پھر اس کے بعد ایک سال تک اعلان کروں گا اپنے اس کو یوز کروں گا وغیرہ وغیرہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے یہ سب چیزیں آپ پر روشن اور آیا ہے تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا آپ کو اس کا کیا ایشو ہے آپ کا اور اس کا وہ اس کے پانی کا مشکیزہ بھی اس کے ساتھ ہے اور وہ پاؤں میں جوتے بھی پہنا ہوا ہے مطلب وہ چل سکتا ہے وہ جانور ہے تراج شجارا وہ پانی کو بھی حاصل کر لے گا خود اگر اس کو پیاس لگے گی اور اگر اس کو بھوک لگے گی تو وہ بتے وتے بھی کھا لے گا ابل یعنی اونٹ پذرہ القا اور ابوہا آپ اسے چھوڑ دیں جی جی بالکل بڑا فساد چرپا ہو جائے گا اگر ایسا ہو جائے تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے بذرہ آپ نے سرکار علیہ اللہۃسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اسے چھوڑ دیں اس کا مالک اسے خود ڈھونڈے گا آپ اس کی فکر نہ کریں کال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اونٹ جو ہے وہ ایک طاقتور جانور ہے وہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے پھر اس نے پوچھا فوالت الغن اگر کوئی بکری بکری مل جائے تو اس کا اس یا مالک کو ڈھونڈے اور کیا کریں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کال لکا یا تو وہ آپ کی ہے अखी का या आपके भाई की है? आवली आवली या फिर वो भेड़िए की है मतलब आप अगर उसकी अच्छी तरह ध्यानबीन करके उसके मालिक तक उसे पहुंचा सकते हैं अच्छी बात है वरना कोई और ले लेगा ले या उसको भेड़िया या कोई जानवर खा जाएगा ठीक है जी आपने सुना अब हम नुकते ऐसी मुतालिक गुफ्तू करेंगे इन शाह का लुघी मायना तो आप सुन चुके हैं की गिरी हुई चीज़ यानी गिरी पड़ी चीज जो है उसे ठीक है ना तो बाद की राय ये है لکتے کو اٹھانا ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا ہے مطلب کسی کی چیز پڑی ہو سکتا ہے اس نے خود رکھی ہوں ہو سکتا ہے اسے معلوم ہو ہوا پڑی ہوئی ہے اور وہ خود تھوڑی دیر بعد آ کر اٹھا لے تو بعض فکار دوبارہ یہ کہا کہ یہ جائز نہیں ہے اور بعض فکار یہ کہتے ہیں کہ اس کو اٹھانا جائز ہے اور اس کو ترک کر دینا افضل ہے یعنی آپ کیوں ذمہ داری لیتے ہو یارکال سکا اس کا اعلان کرواؤ گے بہت ذمہ داری والی بات ہے تو اب افضل ہے کہ آپ اسے وہی چھوڑ دیں کیونکہ اس کا مالک ممکن ہے اسے ڈھونڈتا ہوا وہی آئے اور وہ اس کو اٹھا لیں اور جب آپ اٹھا لیں گے تو زائر آپ وہاں سے چلے آئیں گے اس کے مالک کو پریشانی ہوگی اور یہ, یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بعد میں آپ کی نیت خراب ہو جائے آپ بولے بھائی یہ چیز میں رکھ لیتا ہوں میں مطلب استعمال کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا اور بعض بار الفقار یہ کہتے ہیں اور ان کا قول مختار ہے ان کا قول بالکل مختہ بھی ہی ہے اور یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں اٹھایا تو ہو سکتا ہے کوئی وہ چور ڈگے ٹائپ کا آدمی اٹھا لے اور یہ اصل مالک تک نہ پہنچے تو اس لیے اگر ایسی کوئی صورتحال بن رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہ شے اٹھا لیں ٹھیک ہے اور اگر وہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی عام طور پہ لوگوں کو ضرورت نہیں ہوتی جیسے لوگ خالی ڈبے باہر پھینک دیتے ہیں پلاسٹک کی تھیلیاں پھینک دیتے ہیں یا جو ردی ودی ہوتی ہے نا پیپر وغیرہ وہ پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس अगर کی اگر کوئی چیز ہے تو اس, وہ اٹھا کر آپ اپنے استعمال میں بھی لے, لے, لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر گھر کی گارڈن سے رقم ملے تو حضرت دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اسے بھی اٹھا لیں اور آپ اس کو محفوظ رکھے اس گریں اور جناب وقت کا ذہن میں رکھ لیں کس وقت آپ کو یہ ملی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اعلان کرنے کا آپ کو اس سلسلہ فرمائے ٹھیک ہے جناب اچھا جی یہ تو ہے ایک بات کہ اٹھانا چاہیے یا نہیں اب لکتے کہ اعلان کرنے کی مدت سرکار صلی تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سال بیان فرمائی اب اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ آیا ہی کتنا اعلان کرنا جو ہے وہ یہ ایک سال کا اعلان کیا واجب ہے یا فرض ہے یا مستحب ہے یا یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بطور اضاف بیان کیا یا صورت حال ہے تو علامہ سرکسی رحمتہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ ہر چیز میں ایک سال تک اعلان کرنے کی مدت لازم نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر شے کا اعلان ایک سال تک کریں گے ٹھیک ہے نا اس میں ایک اصول میں رکھ لیجیے کہ آپ وقت کا تعین نہیں کر سکتے آپ کے خیال میں جس شہ کو اس کا مالک جتنا عرصہ تک تلاش کرنا چاہتا ہوگا اتنے عرصے تک آپ کو اعلان کرنا ہے आप آپ یہ سمجھتے ہیں کہ आपको جی آپ کو پانچ سو روپے ملے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پانچ سو روپے جو ہے وہ اس کا مالک حضرت میں تو بھاگیا ہمارے یہاں لوگ پیسے بھول جاتے ہیں ہم کیا کریں जी आपसे भी डिस्कशन करते हैं इन मैं आपके सवाल का जवाब सवाल के जवाबात आपके सेशन में दूंगा ठीक है अभी ये ऐलान के हवाले से मैं कर देता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सिर्फ आपका नहीं है ये बहुत सारे लोगों का हो सकता है जो जो हजरात जो है वो दुकानदारी करते हैं और जिनकी शॉप है उनके लिए ये रोड का रूटीन होगा कुछ न कुछ लोग भूल जाते हैं ठीक है تو پیارے بھائی سے صورتحال یہ ہے کہ بس دن غالب آپ نے کرنا ہے کہ اس چھ کو اتنی عرصے تک کوئی ڈھونڈے گا مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو کہیں سے پڑے ہوئے جو ہے وہ مثلا عام کا موسم ہے تو عام ملے ٹھیک ہے اب عام کا کیا کریں گے آپ عام اگر آپ ایک سال کا ایک مہینے بھی رکھیں گے وہ خراب ہو جائیں گے تو اس میں یہی ہے کہ آپ ایک دو تین چار دن جتنے دن آپ کے خیال میں اس کا مالک اسے تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اتنی دیر تک آپ اعلان کی صورت بنائے <laughs> تو لبی تو اور جناب جب آپ اس کا مالک بالفر نہ پا سکیں تو پھر وہ آپ کسی شریف فقیر کو مطلب سدخا کر دیں یا اگر آپ کو شریف کو خود شریف فقین اب خود کھا لیں اس نیت کے ساتھ کہ اگر اس کا اصل مالک آپ کو کبھی ملا تو آپ اس کو رقم لوٹا دیں گے یا یہ کہ آپ اس کو اتنے آن دلا دیں گے ٹھیک ہے جی اچھا جی تو آپ نے اصول سمجھ لیا کہ اس میں ضن غالب کا آپ کو اعتبار کرنا ہے اور آپ کے خیال میں جس چیز کا مالک آپ کے خیال میں آپ اس شہر کو کتنے عرصے تک تلاش کرتے یہ سوچ لیں ایک عام آدمی اس کو کتنے عرصے تک تلاش کرتا اور اس بات کی بھی ہمارے پاس دلیل ہے اور لامہ سرختی نے جو یہ اصول بیان کیا ہے اس اصول کی بھی دلیل ہے کہ حضرت اعلیٰ بھی نمیا بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کہ جس شخص کو ایک گھرم یا رسی یا اس کے مشابہ کوئی چیز ملی تو وہ اس کا تین دن تک اعلان کرے اور اگر اس سے زیادہ مالیت کی شے ہو تو اس کا اعلان سات دن تک کرے تو پتہ چلا کہ شہ کی تلاش پر مبنی ہے جہر جتنے عرصے تک تلاش کی جاتی رہے گی اس کی اعلان کی مدت اتنا ہی عرصہ ہے ٹھیک ہے نا تو سرکار سے اللہ علیہ وسلم نے سال تک کا فرمایا تھا وہ یقیناً اشیاء کے بارے میں تھا کہ جن کا اعلان جو ہے سال بھر تک کے لیے کیا جاتا ہوگا ٹھیک ہے جناب اچھا جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اب اعلان کے بعد نقطے سے فائدہ اٹھانا کیسا اور کیسا نہیں تو ہم نے یہ حدیث پاک میں سن لیا کہ اعلان کی مدت پوری ہونے کے بعد خواب تین دن ہو خاو ایک سال ہو اس کی مدت پورے ہونے کے بعد نختہ کو اٹھانے والا اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا اگرچہ وہ خود غنی ہو یہ آپ سن لیجیے ٹھیک ہے نا اور شبابے کے نزدیک یہ ہے کہ جی فقیر ہے تو وہ نفع نہیں اٹھا سکتا اور فقیر ہے تو اٹھا سکتا ہے غنی ہے تو نہیں اٹھا سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابئی بن کاب کو فرما دیا کہ آپ اس سہیلی سے فائدہ اٹھائیں تو دوسرے غنیوں کے لیے بھی جائز ہے کیونکہ حضرت عبئی بن کاپ جو تھے وہ غنی تھے اچھا جی اب تی زمانہ ہم اعلان کس طرح کریں گے اگر ہمیں کوئی شہ مل جائے تو اس کا اعلان ہمیں اس طرح کرنا ہوگا کہ پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ جمعے کے اندر مولوی صاحب اعلان کر دیا کرتے تھے اور جناب مسجد میں غذریب کی نماز کے بعد اعلان ہو گیا یا مسجد کے وضو خانے پہ کوئی شہ ملی ہے تو وضو خانے پر اعلان ہو گیا لیکن بار اگر کوئی ایسی شے ہے کہ جو مسجد کے نزدیک میں ملی ہے تو وہاں یہ سلسلہ کیا جا سکتا ہے اور اگر کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ملی ہے بہت مالیت والی شے ملی ہے تو اس کا اعلان اخبارات ہے ریڈیو ہے ٹیلی ویژن ہے اس کا اعلان کروا دینا چاہیے اور بالکل اس کے اصل مالک کو تلاش کرنے کے لیے کچھ نشانیاں بھی دھیان میں رکھنی چاہیے ٹھیک ہے نا اچھا جی اور یہ ریڈیو ٹی وی اور اخبارات کے اعلان کی جو صورتحال حال ہے یہ ان اشیاء کے لیے عمومی طور پہ ہوگی کہ جو سال بھر کے اعلان کا جن کے لیے حکم ہے مثلا مثال دیتا ہوں کسی کو جو ہے وہ ایک کلو سونا ملا تو اس کا اعلان ٹی وی پہ کرا دے کہ کچھ سونا ملا ہے اور کوئی صاحب جو ہے وہ نشان بتا کر جو ہے وہ فلانے سے رجوع کر کے لے لیں یہ نہ بتائیں کتنا کلو ملا ہے ایک کلو سونا بہت بڑا مطلب بہت بڑی مالیت ہے اس کی ٹھیک ہے نا اچھا جی جناب بہت شکریہ اچھا اب اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آہ... خطہ کس پر پڑے گا جی اعلان کروانے والے پر پڑے گا جی بالکل ٹی وی پر اعلان مہنگا پڑے گا تو آپ ریڈیو پہ کرا لیں ریڈیو پہ بھی مہنگا پڑے تو آپ اس کو اخبار میں دے دیں سب سے ہمارے ہاں آسان ذریعہ ٹی وی کے بعد جو ہے وہ اخبار ہے اخبار کے ذریعے آپ کروا دیں اور میں آپ کا سستے میں انشاءاللہ کسی اخبار والے سے سلسلہ کرا دوں گا وہ آپ کا اشتہار جو آپ کو دینا ہوگا سستے میں کرا دیں گے اور یہ اعلان کروانا جو ہے وہ یہ اسی پر پڑے گا جس نے جو ہے وہ یہ سامان اٹھایا ہے سامان اٹھایا ہے ذمہ داری بھی اٹھائے تو صحیح ہے نا کیونکہ اگر مالک نہیں ملتا تو فائدہ بھی کسی کو اٹھانا تو نو رسک نو گین میں نو گین نہیں کہہ رہا گین آپ رسک اٹھائیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا ٹھیک ہے جی آگے بڑھے لیکن اس نیت سے رسمت اٹھائیں کہ آپ نے وہ مال کا فائدہ اٹھانے آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اصل مالک تک جو ہے وہ آپ کا مال پہنچائیں گے ان شاء اللہ جی جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اور جلال کا اظہار بھی فرمایا پھر تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے بالکل دیکھیں سوار کی نیت سے آپ لگائیں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا ان آپ اگر اپنے نفس پر آپ کو تھوڑا بہت بھروسہ ہے تو کیونکہ کہ آپ نہیں اٹھائیں گے کوئی بھی اٹھائیں گے کھا جائے گا اصل مالک تک نہیں پہنچ پائے گا تو ہو سکتا ہے آپ اعلان کروائیں اور اصل مالک آ لے تو آپ کو پندرہ بیس گرام وہ دے دے گا یار اسی محبت میں مطلب آپ کی اگر چہنیت نہیں ہوگی لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ شرم تو آئے گی نا کہ آپ نے مطلب پچیس تیس ہزار روپے خرچ کیے ہیں یار اس کے اعلان کروانے پر ٹھیک ہے نا تو آپ بہرحال کچھ کام اللہ کے لیے بھی بلکہ کچھ کام نہیں سارے کام یہ اللہ کے لیے ہونے چاہیے تو اس میں اگر آپ نے اٹھا لیا ہے اور آپ کی خدمت سر دے رہے ہیں کسی مسلمان بھائی کی تو بالکل آپ کائنڈلی جو ہے وہ اس کے اندر یہ نہ سوچیں اور ہر چیز کو کاروباری نقطہ نظر سے نہیں سوچنا چاہیے ہر جگہ اور ہر شخص کے ساتھ کاروبار نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اچھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض بھی ہوئے جلال میں آئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ساحل تھے یہ جو شاگرد تھے یہ جو صابی تھے یہ انہوں نے جو سوال کیا تھا یہ سوال ٹھیک نہیں تھا انہیں سوچنا چاہیے تھا انہوں نے को کو لکتا दिया دیا فوال کہا تو اونٹ بھائی لکتا تو اسے کہتے ہیں کہ جو چھ کسی آدمی کے ہاتھ سے گر جائے اور اس کو پتا نہ چلے کہ وہ چیز کہاں گری ہے جبکہ اونٹ کا یا جانوروں کا معاملہ ایسا نہیں ہے وہ تو خود کھا پی سکتا ہے گھوم بھی نہیں سکتا ہے وہ تو اپنے مالک تک پہنچ بھی سکتا ہے مالک بھی اس کو ڈھونڈ سکتا ہے اور نہ بکری لکتا है مطلب بکری کا بھی کوئی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور جب شاگرد بال پرہ مکانہ سوال کرے تو استاد کو چاہیے کہ تھوڑے ناراضگی کا اظہار بھی کرے جوال کا اظہار بھی کرے ٹھیک ہے جناب تو ہمارے ہاں تو اس درجے میں ہمیں روزانہ تین چار بار ناراض ہونا چاہیے ماشاء اللہ آپ لوگ اتنے پیارے پیارے سوال کرتے ہیں جی سفید مرغا لپتا ہوتا ہے سیان اللہ سہان اللہ جس سوان اللہ آپ کی ضرورت تھی ماشاء اللہ تشریف لے آئے جزاک اللہ مثال دینے کے لیے کالے گوش والا یہ سوال ہے کہ سفید مرغا لپتا ہوتا ہے کالے گوش والا سفید مرغا کالے گوش والا دیکھا پڑے تو آپ نے کالے گوشت والا آپ بتا دیجئے گا کہ کوئی سفید مرغا کالے گوش والا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے کے یو میں ہوتا ہے یا کہاں ہوتا ہے یہ بھی بتائیے گا ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ تو ہم نے نقطے کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں ان شاء اللہ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل ڈسکشن بھی کریں گے اور سوال جواب بھی کیجیے گا ان شاء اللہ اب اگلی روایت है آپ کو سنا دیتا ہوں ان بڑی پیاری روایت ہے اور علم رسالت پر مبنی بھی ہے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی دیکھے علم رب رسالت پر ہے سرکار کی علم ریب پر ہے بخاری شریف کی ایک اور روایت آ رہی ہے اگر آپ سرکار صلی اللہ وسلم کی بخاری میں روایت ہے تو درسی اختتام پر جب ہم یہ پوری بخاری اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ لیں گے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ماشاءاللہ اللہ لگ بھگ اتنی جہب و حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے علم غیب پر ہمیں بیان فرمائی ٹھیک ہے جناب اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا محمد بن قال حدثنا ابو اسامہ رئی ان ابھی بردا صلی اللہ علیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اشیاء کے بارے میں سوالات کیے گئے جو آپ کو ناپسند پلام ہی جب اس طرح کے بہت سارے سوالات ہوتے گئے تو آپ بہت ناراض ہوئے آپ نے جلال میں آ کر رشاد فرمایا سلونی اماں شی ٹھیک ہے جو چاہو مجھ سے پوچھو میں سب بتاؤں گا یعنی اس کے اندر اماں ہے ماں اس کے اندر آپ جانتے ہیں آپ کو پہلے بھی بتا چکا موصولا ہے اور ماں جو ہے اس کے اندر وہ عموم کے لیے ہے اور اس کے اندر ہر شے آ گئی سلونی اما شی مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو سرکار سے اللہ علیہ وسلم نے کوئی قید نہیں لگا یہ نہیں کہا کہ جناب علم ذیب کے بارے میں مت پوچھنا کل کے بارے میں مت پوچھنا پرسوں کے بارے میں مت پوچھنا کوئی قید نہیں ہے سرکار نے مطلقاً فرما دیا جو پوچھنا پوچھ لو جلال میں آ رہے ہیں آپ ایک صاحب کھڑے ہوئے کالر حجل من ابھی آپ اب کو دیکھیں سوال بھی کون سا کر رہے ہیں جو ہے غیب کا کہہ رہے ہیں میرے ابا کون ہے من ابھی میرے والد صاحب کون ہیں آپ بتائیے اپنے والد کے بارے میں والد کا تو ماں کو پتا ہوگا نا پھر اور بظاہر ظاہر کون جانتا ہے تو سرکار صلی تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا اضافہ تمہارے والد جو ہیں ہے وہافہ ہے فقام آخر ایک اور کھڑے ہو گئے وہ کہنے لگے من ابھی میرے ابا کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ابو کا سالم مولا شہبان تمہارے ابا جو ہے وہ سالم ہے جو کہ شہبا کے غلام ہے وہ تمہارے فلم عمر ابا پلم سرکار حضرت عمر نے جب آپ کے چہرے <coughs> کا جرال محسوس فرمایا تو کہنے لگے یا <coughs> رسول اللہ یار نتوبی یار اللہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی دیکھیے آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم بھی اس سے ثابت ہو رہا ہے ابھی سدی سے باغ میں ہے کہ سرکار سے چند چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جسے آپ نے ناپسند کیا تو آپ کے ناپسند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات کسی کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز مسلمانوں پر حرام ہو جاتی ہے اور وہ اس سے مشقت میں پڑ جاتے ہیں یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال جو ہے سوال کا جواب تائل کو ناگوار ہو جاتا ہے کبھی کبھی یا اس کو تکلیف ہو جاتی ہے یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تعلین کا بہت زیادہ سوالات کرنا یہ جواب دینے والے کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے پریشانی سے مراد کی مشقت اور اذیت کا باعث ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے غالباً اس طرح کے سوالات کیے تھے اس کے جو غیر ضروری تھے جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا بے فائدہ سوالات تھے تو اس لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ورنہ ضرورت کے لیے تو سوال کرنا واجب ہے اگر کوئی ضرورت ہے تو پس بس ذکری انکم تو کم تم اللہ تو ہمیں حکم دیا اسلام نے تو اس عزیز پاک میں آپ نے سنا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ سوالات کیے گئے تو آپ ناراض ہوئے اور آپ کے غذب کی یہ وجہ میں نے کو عرض کی حضرت اس حدیث کا کیا موقع تھا کچھ تفصیل ہے جی میں آلکھ کرتا ہوں انشاءاللہ شاء آپ کو تو تفصیل یہی ہے مطلب جو میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی ناراضگی کی اور غذب کی یہ وجہ تھی کہ وہ بلا ضرورت اور بے فائدہ سوالات کے بعد اور ان کی جو سوالات اس دوران تھے وہ غیر ضروری تھے تجسس اور تکلق میں اور مشقت میں ڈالنے پر مبنی ظاہر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فضول گوئی سے اجتناب فرمانے والے ہیں اور فضول گوئی سے اجتناب کرنے کا حکم دینے والے ہیں ٹھیک ہے نا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم اس آدمی کا ہے جس نے کسی ایسی شہر کے متعلق سوال کیا جو حرام نہیں تھی اور اب اس شخص کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام کر دی گئی تو بہرحال جب سرکار جلال میں آئے تو اس جلال کی حکمت بھی دیکھیے نا ہمیں اس میں ریب سے متعلق ایک اور دلیل ملی اور ہمارے پیارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرما دیا سلون اما شیتم یہ لفظ یاد کر لیجیے جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جملہ ذہن میں لی دیئے سلون اماں شیتم کسی بد مذہب بد کردار بد گفتار شخص سے اگر سامنا ہو تو اس سے آپ بخاری شریف کی حدیث کا معنی پوچھ لیجئے گا مسلم میں بھی ہے یہ روایت کہ سلون اما شیتم کو آپ کس طرح خاص کر سکتے ہو سرکار نے فرمایا جو چاہو مجھ سے سوال کر لو کوئی قید نہیں تھی اور لوگوں نے سوالات بھی اپنے ابا کے لیے پوچھے مطلب دو صحالیہ نے سوال کی اور وہ بھی اپنے والد صاحب کی تعین ان کی, ان کی انہوں نے کہ ہمارے والد صاحب کون ہیں ہو سکتا نصب پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہوں ٹھیک ہے جناب تو علم غیب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آتا ہے اب اور یہ میں آپ کو بذات کر دوں کہ حضرت عبداللہ خطافہ نے سرکار سے جو پوچھا کہ میرے والد کون ہیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کا کسی سے جھگڑا ہوتا تو لوگ ان کے والد کے بجائے ان کو کسی اور کی طرح مضبوط کرتے ہیں فلاں کے لڑکیوں کو ان پہ تو انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے والد صاحب کے نام کی کنفرمیشن کی اور جب انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تو اب یہ سب کے لیے دلیل ہو گئی ٹھیک ہے جناب سنا آپ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی فہم اور ان, ان کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ کتنے صاحب علم اور صاحب فہم بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات کرنا آپ کی نبوت میں گویا شک کرنے کے متراز ہیں اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ کو رب مان کر اسلام کو دین مان کر اور آپ کو نبی مان کر راضی ہیں یہ ایک روایت نے جملہ بھی ہے کہ رضیۃ اللہ رب السلامی دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہم اس سے راضی ہیں اور جناب دیکھے نا اس طرح کی انہوں نے بات فرمائی اور جناب آپ کو یہ بھی خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے زیادہ سوال جواب کرنے سے مسلمانوں پہ کوئی عذاب آ جائے کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ لا تس الشیا ان تب دکم تس ان اشیا کے بارے میں زیادہ سوالات نہ کرو کہ جو تم سے پوچھی جائے تو تم تکلیف میں آ جاؤ ٹھیک ہے نا یہ اگلے باپ کی پہلی روایت ہے میں آپ کو وہ بھی سنا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا یہ اگلی روایت بات ہے من براکہ اعلیٰ ہی محدید یہ بات ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جائے امام یا محدت کے سامنے رکبت ان گھٹنے کو کہتے ہیں مطلب نہ عزت اور احترام کے ساتھ تو روایت اس طرح سے ہے کہ عدثر ابو یمان قال اخباران شعیم علی زہری قال اخبرانی انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خراجہ فقام عبدالب الخاف فقال من ابی فقل ابو کا الزافہ سلونی کا عمر اللہ رب فقول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی فتح تھا ٹھیک ہے جی درجہ مت بالکل وہی ہے پچھلے سے ملتا جلتا کہ حضرت عبداللہ فن اضافہ کھڑے ہوئے پوچھنے لگے میرے والد کون سلار نے بتایا اضافہ پھر بہت زیادہ سوالات ہوئے تو سلار نے فرمایا سلونی مجھ سے پوچھو بارہ کاحمر ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے عزت اور احترام کے ساتھ اور سرکار کی بارگاہ میں گزارش کی کہ ہم اللہ کے اللہ پہ راضی ہیں رب ہونے کی حیثیت سے اسلام کے دین ہونے کی حیثیت سے اور آپ کے نبی ہونے کی حیثیت سے راضی ہیں تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کا جلال کم ہوا اور آپ خاموش ہو گئے ٹھیک ہے نا تو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلیمات کے بارے میں سن لیجیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ ہم اللہ کو رب مان کر رہتی ہیں اسلام کو دین مان کر دی ہیں اس کا مانا یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہمارے پاس اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے اب ہمیں کسی اور شہر کی سوال کی ضرورت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے ادب احترام اور مسلمانوں پر شفقت کے لیے یہ کہے کہ کہیں ان کا شمار سرکار کو ایزا پہنچانے والوں میں نہ ہو جائے ٹھیک ہے جناب اچھا جی باب من آد ہو باب ہے اس بارے میں کہ کوئی شخص تین بار کسی گفتگو کو کسی بات کو دوہرائے تاکہ سامنے والا اس بات کو سمجھ لے ٹھیک ہے جناب تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی حدیث یا بہت یا تین بار اس لیے کرتے تاکہ ہمارے سننے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جناب تو امام بخاری کہتے ہیں فقال الوری فما ذالا یوکروہ بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خبردار اور جھوٹی بات اور اس کو آپ نے کئی بار دہرایا یہ حدیث کا فکا ہے مکمل حدیث سن لیجی اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو بکرا بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کی کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ سب سے قبیرہ گناہ کی خبر نہ دوں سرکا... مسلمانوں نے ارسی آر رسول اللہ کیوں نہیں بتلائیے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اٹھ کر بیٹھ گئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا سنو اور جھوٹی بات اور جھوٹی بات اور جھوٹی بات یعنی سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا والدین کی نافرمانی کرنا اور پھر جھوٹی بات جھوٹی بات جھوٹی بات تو بالکل جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ٹھیک ہے نا اچھا جی فقال ابن عمر قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب ایک اور روایت ہے جس میں ذکر ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ نے تین بار ارشاد فرمائے کہ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے تو یہ بھی ایک مکمل حجرت الوضاح سے متعلق واقعی کی حدیث کا قطع ہے حصہ ہے ٹکڑا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجرت الوضاح میں فرمایا کہ سنو تمہارے علم میں وہ کون سا مہینہ ہے جس کی حرمت سب سے زیادہ ہے مسلمانوں نے کہا کہ کیا وہ ہمارا یہ مہینہ نہیں ہے کیا وہ حج کا مہینہ نہیں ہے آپ نے فرمایا تمہارے خیال میں وہ کون سا شہر ہے جس کی سب سے زیادہ حرمت ہے تو مسلمانوں نے کہا کہ کیا وہ ہمارا یہ شہر یعنی مکہ دل مکرمہ نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ تمہارے خیال میں سب سے زیادہ حرمت والا دن کون سا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا یمنہر عید کا دن نہیں ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے تمہاری جانوں کو اور تمہاری مالوں کو اور تمہاری عزتوں کو ایک دوسرے پر حرام قرار دے دیا ہے جس طرح اللہ تعالی نے آج کے دن کی حرمت بیان فرمائی اس شہر مکہ مکرمہ کی حرمت بیان فرمائی اور جس طرح اس دن کی حرمت ہے پھر آپ نے تین بار ارشاد فرمایا کہ سنو کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے ہل بلب ہل بلو ہل بلو اور ہر بار مسلمان کہتے بھلا کیوں نہیں رسول اللہ کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں بے شک آپ نے تبلیغ فرما کی ٹھیک ہے جی اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے تم میرے بعد کافر ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع نہ کر دینا تو یہ صحیح بخاری کی روایتی کتاب الحدود میں آگے آنے والی ہے ٹھیک ہے جی اس کا خطار تین دفعہ پڑھنے والا حضرت امام مخل نے بیان کرنا ٹھیک ہے جی روایت ہے آپ حضرات گفتگو کیجیے گا گھر میں کوئی آیا ہے میں انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں السلام علیکم دروازہ کھل وعلیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے مفتی صاحب کہاں چلے گئے بھائی دروازہ کھولنے گئے ہیں یا آ... لگ رہا ہے مجھے کو... کوئی جو ہے وہ رشتے دار کوئی رشتے دار وغیرہ یا کوئی آ گئے ہیں؟ کوئی عزیز رشتے دار کوئی آ گئے ہیں؟ آ... جن سے جناب جو ہے بات چیز کی تنی پڑھ رہی ہے تو خیر کوئی بات نہیں ابھی آ جائیں گے ان شاء مفتی صاحب تو کیا بات ہے بھائی اتنی خاموش کیوں سب لوگ سب لوگ اتنے خاموش خاموش کیوں بیٹھے ہیں اتنے اداس اداس کیوں بیٹھے ہیں جناب آج جناب جو ہے وہ مفتی صاحب سے آپ نے لکتے کے بارے میں سوالات کرنے ہیں سب لوگوں نے ٹھیک ہے مفتی صاحب نے جو آج لے کے بارے میں حدیث شریف سنائی ہے اس حوالے سے سب نے جو ہے وہ نقطے کے حوالے سے بات چیت کرنا ہے سوالات کرنا کاش میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تو آپ کے جناب بچے بڑے بڑے ہیں جی جناب آپ کے بچے کیا بڑے بڑے ہیں اور میں جب مائک پر ہوتا تو پیچھے پھر وائف آتی بھائی میرے اچھا یہ بات ہے تو میرے بھائی کس نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ کے ہاں چھوٹے بچے نہ ہوں کس نے منع کیا ہے آپ کو ہاں جی اور کیا کس نے روکا ہے جناب اللہ تعالیٰ دعا کریں ان اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا اور آپ کے ہاں چھوٹے چھوٹے جو ہوں گے ان اللہ فکر نہ کریں مفتی صاحب مفتی صاحب آپ آ گئے مفتی صاحب آپ پچھلی پھر آئے आप صاحب हैं کہاں ہیں आप कहां हैं صاحب آپ کہاں ہیں شہبا سدو مفتی صاحب آپ کہاں ہیں مفتی صاحب آپ کہاں چلے گئے <تصفيق> مفتی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے آ مفتی صاحب آداب آ جائے مائک فری جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہو تو فرمائیے گا آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہے دیکھیے ہمارے شجادے کی بھی آ رہی ہے ماشاء اللہ آواز آ رہی ہے تھوڑی سی تکلیف آج اٹھا لیجیے گا تو اصل میں, میں آپ کو خیر دعا میں آتی یہ ہماری زندگی کے حصے ہیں سارے ماشاء اللہ گھر والے ویلکم ٹو دن غم مرشید کی صاحب سلحان اللہ سلحان <coughs> اچھا جی تو میں نے آپ کو روایت سنائی تھی بلکہ روایت گئی تھی. میں نے آپ کو جو انہوں نے کچھ قطعے بیان کیے اچھا اچھا جی ٹھیک ہے تو اب روایت سن لیجیے حد دسن آبدہ حدثنا المد قال حدثنا عبد اللہ مسن ان ان وسلم كان اذا سلم سلم حضرت ان بیان کرتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تو تین بار سلام کرتے اور جب کوئی جملہ ارشاد فرماتے تو تین بار ارشاد فرماتے اگلی رواج بھی سن لیجئے پھر ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں حد دسناب اللہ حد الحدین حد جب آپ کو جملہ اشاعت فرماتے کوئی کلیمہ اشاعت فرماتے تو تین بار کہتے یہاں تک کہ وہ جملہ سمجھ دیا جاتا وہ ادا آتا اعلی قومی اور جب کسی قوم کے پاس سشیف لاتے تو فسلم عالی عالی اور جب کسی قوم جی جب قوم کسی قوم کے پاس سشیف لاتے تو اس پر بھی تین بار سلام کرتے آپ شریف پڑھ لیجیے اللہ علی محمد محمد مجھے ایک منٹ سے بھی کم کا مسئلہ لگ رہا انشاءاللہ. ہے انشاءاللہ شاء شریف پڑھ پڑھ لیجیے جی السلام علیکم و اللہ تعالی وبرکاتہ جزاک اللہ ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو مزید وہ روایتیں سناتا ہوں جس میں تین بار سلام کرنے سے متعلق گفتگو ہیں تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کیا بیان فرماتے ہیں جناب وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں انصار کی مجالس میں سے ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابو موسا شری آئے دو کہ وہ خوف دادا تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر سے تین بار اجازت طلب کی مجھے اجازت نہیں ملی میں لوٹ آیا حضرت عمر نے کہا تم کو آنے سے کس چیز نے منع کیا میں نے کہا میں نے تین بار اجازت طلب کی مجھے اجازت نہیں ملی تو میں لوٹ آیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جب تم سے کوئی اجازت طلب کرے تو تین بار اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت اگر نہ دی جائے تو وہ لوٹ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم اس پر ضرور کوئی گواہ پیش کرو گے حضرت ابو موسا نے کہا پھر وہ اپنے ساتھی سے کہ حدیث کو سرکار سے سنا ہے تو حضرت اوبئی بن نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس کی شہادت وہ دے گا جو لوگوں میں <سؤال> ایڈمن صاحب ہے. آج کل کوئی سافٹ ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں ان کو ڈاٹ نہیں لگتا ان کو اسٹیٹ اوے باؤنس کیجیے ٹھیک ہے جناب ایڈمن صاحب ان کو اسٹیٹ اوے باؤنس کیجیے ان کو ڈاٹ نہیں لگتا ان کے پاس سافٹ ہوتا ہے شکریہ صاحب آپ آئے نئے السلام علیکم جی السلام علیکم و رحمتہ بہت افسوس کی بات ہے مطلب ہمارے یہاں مطلب درد ہو رہا ہے اسے سوچنا چاہیے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوگا شاید جی تو پھر حضرت ابو سائید بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے کم عمر تھا میں ان کے ساتھ کڑا ہوں اور میں نے حضرت عمر کو بتایا کہ جی ہاں ایسی عزیز ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایشا ایسا اشاعت <تصفح> کروایا ہے حضرت قید بن سعد کی ایک اور سنانا چاہوں گا آپ کو کہ میٹھے مدنی مصطفیٰ پیارے آخر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا السلام علیکم و اللہ تو حضرت سعاد نے بہت آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام تو قیس نے کہا کہ کیا آپ سرکار کو آنا آنے کی اجازت نہیں دے رہے تو حضرت سعد نے کہا چھوڑو انہیں ہمیں زیادہ سلام کرنے دو ابھی یہ بات نہ کرو ہم چاہتے ہیں سرکار ہم سے بار بار ہمیں ہم پر سلامتی بھیجے سرکار نے پھر فرمایا السلام علیکم و اللہ جب اتنی بات ہوئی تو سرکار پھر لوٹ کے چلے گئے دو مرتبہ کے بعد حضرت سعاد آپ کے پیچھے پیچھے گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میں آپ کے سلام کو سن رہا تھا اور آپ کو جواب بھی دے رہا تھا اور میں جان بوجھ کر بس آواز میں جواب دے رہا تھا تاکہ آپ ہمیں کثرت سے سلام کریں اس نے کہا پھر سرکار ان کے ساتھ واپس تشریف لے آئے اور حضرت سعد نے ارض کی کہ آپ غسل فرما لیں سرکار نے غسل کیا پھر آپ نے <سلام> پھر انہوں نے آپ کو زعفران یابی رنگ میں رنگی ہوئی چادر پیش کی تو آپ نے چادر پیش کی انہوں نے... آپ نے وہ چادر اوڑ لی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی, کہ اے اللہ عبادہ کی آل پر اپنی پلاواد اور رحمتیں نازر کرنا پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا تراول فرمایا اور جب آپ نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت استاد نے آپ کے پاس ایک دراز گوش لاکر کر کھڑا کیا جس کے اوپر ایک چادر ڈالی ہوئی تھی سبحان اللہ دیکھیں دراز گوشت جو سرکار کا اس پہ بھی چادر ہے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے پھر حضرت سعد نے کہا اے قیس سرکار کے ساتھ جاؤ حضرت قیس نے بتایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا سوار ہو جاؤ میں نے ادب انکار کیا پھر آپ نے فرمایا یا سوار ہو جاؤ یا لوٹ جاؤ تو انہوں نے بتایا میں لوٹ گیا سبحان اللہ ابو دا شریف کی روایتیں ٹھیک ہے جی تو کیا بات ہے ہمارے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگلی روایت بھی سن لیجیے اسی موضوع سے متعلق ہے حید بشر بن عبد قال تخلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتے ہیں کہ ایک سفر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر ہم سے پیچھے رہ گئے رکھنا وقت ارحک فلاد یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم, فاد ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا اور ہماری نماز میں تاخیر ہو چکی تھی فلاد اور نماز آصر کا وقت نخن ضعور ہم وضو کر رہے تھے جی السلام علیکم حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی مائیک شاید آپ سے چھوٹ چکا ہے آپ دوبارہ آئیے مائک حضرت آپ کو اگر ہماری آواز آ رہی ہے تو آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی شاید آپ سے مائک جو ہے چھوٹ چکا ہے تو آپ واپس مائک آئیے جی السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب آپ روم میں ہیں مفتی صاحب آپ روم میں ہیں حضرت آپ روم میں ہیں مفتی صاحب آپ روم میں ہیں اچھا ایڈمن مفتی صاحب کی آئی ڈی کو باؤنس کر کے انباؤنس کر دیں جی باؤنس کر کے انباؤنس کر دیں آئی تھنک یہ شاید ڈی سی ہو گئے تو یا پھر انہوں نے شاید مائک چھوڑ دیا تھا مائک چھوڑا تو نہیں تھا مفتی صاحب نے نہیں چھوڑا تھا اچھا میں نے دوبارہ انوائٹ کیا اگر آن لائن ہوں گے تو آ جائیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے تو جناب رضوان بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں دس کے اختتام پر ماشاءاللہ سے تو